وسلات والسلام علیہ سید و تعلیٰ و تبارہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم اسد کا رسول نبی الکریم الرف الرحیم بالقرآن بالقرآن الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللّہ قلوب نابل قرآن وضین قرآن قرآن کا یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذات پاک کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی ہے اللہ جل کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی کرم شفیع امم رسول مبتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مقاں لا لامکان سید ان سجام سر ورے لالا رخاں نی تاباں سر نشین ماہ وشاں ماہے خوباں شہن شاہ حسینہ تتیمائے دوراں سر خیل زہرا جمال جلوائے صبح عزل نور ذاتِ لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بتحا غاز طائے ما اوہا شاہ ما تغا صاحب علم نشرہ۔ معصوم آمنہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسنت پہ براجما صاحب صدر گرامی قدر زیب سجادہ آستانہ علیہ پی سید قائم علی شاہ صاحب ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جناب زادہ محمد ریاض القادری صاحب زیدہ مجتو ہو علم ہو اعمل ہو عمر و شرف ہو کرام معزز محترم زائرین حاضرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ اس بابرکت اجتماع میں آپ کی طرح مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے میں اور آپ ایک اللہ کے کامل ولی کے قدموں میں ان کے زیر سایہ رمضان المبارک کی با رات کے دامن میں اترتی ہوئی جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں مالک جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے امید، امید، امید، ہمارے میزبان عالی مرتبت نے جس محبت, محبت سے اس خوبصورت, خوبصورت محفل کا اہتمام دیا کیا, کیا, کیا اور مانوی, حسن, مانوی حسن, حسن کے ساتھ ساتھ سووری سواری حسن سے آج کی یہ جو محفل مالا مال ہوئی یقیناً یہ ان کے ذوق لطیف کا نتیجہ ہے اور سالہ سال سے وہ اپنی محبتوں کا یوں اظہار کرتے ہیں بلکہ پورا سال اسی ذہن میں رہتے ہیں اب پورا سال یہ انتظار رہتا ہے کہ محفل پاک محفل نعت سے پاک کی تقریب منعقد ہونے والی ہے اور یہ محفل گزرتی ہے تو اگلے پروگرام کے لیے ذہنی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں گویا زندگی کا یہ سارا سفر حضور کی مدحت کے لیے وقف ہے اللہ تعالیٰ ذوق و محبت میں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور رشتہ محبت میں مزید فراوانی عطا فرما آج کے اس اجتماع میں مجھے جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا حکم صادر ہوا تھا وہ رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کے گوش گزار کرنا ہے وقت کی نزاکتیں مجھے ملحوظ رہیں گی چونکہ سہری کا وقت قریب ہوا چاہ رہا ہے اور محفل دیر سے شروع ہوئی ہے ملک کے مقتدر شناخان تشریف فرما ہیں ہم ان سے بھی بہت کچھ حضور علیہ السلام کی مدھو ستائش میں کہی ہوئی نعتیں سننا چاہیں گے تو میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کل الحق جاری فرما دیں میں آپ کی ایک ایک لمحے کی توجہ کا طالب رہوں گا قرآن مجید, مجید, مجید میں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے رشاد فرمایا اے ایمان, ایمان والو تمہارے اوپر تم روزے فرض کر دئیے گئے جس طرح, جس طرح, طرح کہ تم سے پہلوں پہ, پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ ملے اَسَوْمُ فِي لُغَتِ عَلْ اِمْسَا لغت میں روزہ رکھنے کو کہتے ہیں استلاح شریعت میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر سانی سے غروب آفتاب تکل و شرب اور جماع سے قصدن روکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ملک تحمور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے اس کے دور میں کہا پڑا تو بادشاہ, بادشاہ نے اپنی, اپنی رعایہ کو سیاسی, سیاسی حکم نامہ جاری کیا کہ جو صاحبِ سربت, سربت لوگ ہیں وہ ایک, ایک وقت کا کھانا, دن کھانا دن کھائیں دن اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کہت زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ ان دکھیوں کی مدد ہو سکے قوم نے سیاسی حکم نامے کو قبول کیا اور انسانی ہمدرگی پر مشتمل اس بات کو دل و جان سے مانا اور ایک وقت دن کا دن کھانا کھایا اور ایک وقت کا کھانا اپنے کہا زدہ بھائیوں کے لیے بچایا اس قوم کی اس ادا کو اللہ نے پسند کر لیا اور وقت کے نبی پر وہی ہوئی کہ اس قوم کی اس ادا کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں تو اس طرح روزے کی فرضیت ہوئی علامہ حقی علیہ رحمان نے روزے کی تاریخ کے حوالے سے اسی قول کو نقل کیا پھر ہر نبی پر روزے فرض کیے گئے ان مجید کی یہاں نص موجود ہے کما قطب علی الذين من قبلكم یہ تمہارے اوپر بھی ہی فرض, ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تب تب تم سے قبل جو امتیں گزری ہی ہیں ان پر بھی روزے فرض, فرض کیے گئے حضور رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت سے قبل آشورے کا روزہ رکھتے تھے لیکن ہجرت سے ڈیڑھ سال بعد دو ہجری کو حضور علیہ السلاۃ والسلام پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے اس طرح حضور کی زندگی میں کل نو رمضان آئے فرضیت روزہ کے بعد ان میں سے سات رمضان انتیس کے تھے اور دو رمضان تیس کے تھے اور, کے تھے اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ زیادہ تر رمضان انتیس کا ہوتا ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ ذہن نشین رہے کہ روزے انتیس ہوں یا تیس اللہ پورے تیس کا ثواب عطا فرماتا ہے امت محمدیہ پر اللہ تعالی کا احسان ہے کرم نوازی روزہ فرض کیوں کیا گیا کیا وجہ تھی کہ مسلسل ایک مہینہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم صدر ہوا مالک نے کس طرح چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ایک ماں گوارہ نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں دودھ دیتی ہے بیٹے کے لیے ماں جن جن مراحل سے گزرتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں بیٹے کی تعلیم کے لیے زیور بیچنا پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے بیٹے لیے لیے اس بیٹ پیٹ پالنے لیے کے لیے گریز نہیں کرتی اللہ نے اس کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی وہ محبتوں کے امڑتے ہوئے جذبات رکھے میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شہر ڈھونڈنے نکلو تو شاید ہی کوئی چیز خالص ملے لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ہے ماں کا پیار آج بھی, بھی کڑا اور سچا, سچا ہے اس کے, اس کے سینے, سینے میں مالک نے محبت ہی اتنی رکھ دی ہے کہ جس کو جس دنیا کے کسی تواز نہیں جا سکتا وہ ایک شاعر تابش اس نے ماں کی محبت کو چند لفظوں میں بیان کیا وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میں اب بوڑھا بھی ہو گیا ہوں میری ماں اسی خیال میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو یہ ماں کی محبت ہے یہ ماں کا پیار ہے ماں کا نیمل بدل کیا ماں کا تو بدل بھی موجود نہیں ہے علامہ اقبال, اقبال کی جب, جب والدہ انتقال کر گئی تھی تو اس ان دنوں کے اندر وہ تیار غیر میں تھے تو انہوں نے ایک طویل مرسیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال کی زینت ہے اس کا عنوان ہے والدہ مرہومہ کی یاد ہوں اس میں کہتے ہیں آہ بطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا استاد سے بھی تو کہنا پڑتا ہے نہ حضور دعا میں یاد رکھنا شیر سے بھی ارض کرنا پڑتا ہے اپنی دو دو دو میں مجھے نہیں بھولنا حاجی کو موتمر کو عرض کرنا پڑتا ہے حرم میں نبوی کی بہاروں میں مجھے یاد رکھنا ہے کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا امی دعا کرنا ماں کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں اور یہ بات ذہن نشین کرنے جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو ایجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ماں رابعہ بس لیا ہو تو پھر دعا قبول ہوتی ہے اپلے کی ہوئی ماں گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے اللہ کے عرش کو جنبش دینے کے لیے وہ ہاتھ بھی کافی ہوتے ماں جب جب بولتی بولتی ہے تو اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہے ساری دنیا کا شہد نچوڑ دیا جائے اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ماں کے لہجے میں مٹھاس مالک نے رکھتی ہے وہ خورشید گیلانی نے لکھا تھا ماں جنت جنت کی عنوان سے ساری وہ کہتا ہے فائیو سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف نہیں ملتا جو چلے پر بیٹھ کر ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ آتا ہے۔ واہ جناب حضرت صاحب بڑے بڑے اعلی القاب سننے سے وہ حظو لطف نہیں ملتا جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو نکلنے سے لطف آتا ہے۔ ماں کا سینہ محبتوں کا خزینہ ہے اور ماں کے سینے کے اندر مالک نے اتنا پیار رکھ دیا ہے کہ جس کا دنیا پر نیم بدل کیا بدل بھی نہیں ہے۔ ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گا ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے اتنا پیار ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنی محبت ہے جس نے تخلیق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اس لئے کہا نا یا ایوہ الانسان ماغر رکب ربک رب الکریم اللذی خالقاکا فصفاکا فعدلکا فی ایسورت مماشا عرقباکا عرق عرق انسان سے رب کو بھول گیا ہے یا ایوہ الانسان ماغر رکب ربک الکریم تجھے کس نے مغرور کر دیا ہے دولت میں وہ تو چار دن کی کہانی ہے حسن نے بس وہ تو ڈھلتا سایا آمان آمان ہے جوانی میں وہ تو جانے والی چیز ہے وہ چیز تو بتا اس کا نام تو زبان پلا جس نے تجھے کریم رب سے خافل کر ریا اللہ ذی خالہ کا کا جس نے تجھے فیدہ کیا کتنا بڑا احسان ہے اور پھر تجھے آزا کے توازم دیا تجھے چلنے کا سلی دیا تیری زبان میں گوشت کا لطورہ تھا بولنے کا طریقہ نہیں تھا اس نے تیری زبان کو بولنے کا سلیقہ سکھایا اج تیر اج کا توتی, توتی بولتا, بولتا, بولتا ہے لفظ تیری زبان اور تیرے انداز سے ادا ہوتے ہیں تیرے ہاتھوں میں طاقت ہے اج تو ہاتھیوں کو نچا لیتا ہے شیروں کو بٹھا لیتا ہے ستاروں پہ کمندے تو گالتا ہے مریخ پہ سفر کی تیاریاں تو کر رہا ہے چاند کی دھرتی پہ زمین پہ تو نے قدم رکھ دیا ہے انسان ذرا غور تو کر تو تھا کیا ماضی کی طرف پلٹ کر کے دیکھ کل ماضی کو نہیں دیکھنا تو مستقبل کو ہی دیکھ لے ایک وقت پھر آئے لاٹھی ہاتھ میں ہوگی پھر لاٹھی بھی جواب دے جائے گی پھر چار پر لگ جائے گا جسم کی پوری قوت صرف کر کے ایک گلاس پانی کا مانگے گا اور اس وقت تو زندگی سے تنگ آ جائے گا گھر والے بھی تنگ آ جائیں گے اب ہم تمہیں اگر موت نہ دیتے بتا تو کیا کرتا ہم نے زندگی دی یہ بھی ہمارا حسان اور ہم نے موت دی یہ بھی ہمارا حسان تو ڈاکٹر کو کہتا لگا زہر کا ٹھیکہ سارے تنگ تھے تیرے سے سارے کہتے تھے اللہ بابے کو پردہ دے دے تو اچھی بات لیکن تجھے پردہ بھی نہ ملتا تجھے موت بھی نہ آتی تو بتا کیا کرتا ہم نے زندگی دی یہ بھی احسان کیا فا آماتا اور موت دی یہ بھی حسان کیا اچھا کتا بھی تو مرا تھا گسیٹ کے رونی پ جانور جا بھی اس کے سنت سنت پر خوشبو ملو اس کو چپٹے لباس میں کفن دے دے اور اس کو پھر چار آدمی اٹھائے اور کہا تیز نہ چلنا میرے شہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے اور فداج آج ہم نے تجھے تکریم دی, جی دی ہم جی نے تجھے عزت دی امام کعبہ ہے وہ بھی پیچھے کھڑا ہے جی تجھے آگے رکھ دیا تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا ذرا ماضی کی پلٹ کے دیکھ لے تجھے پھر بھی شرم آئے گی ذرا اگے جا کے دیکھے تجھے پھر بھی شرم آئے گی یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم بتا تجھے کس شے خدا سے غافل کر دیا۔ اور پھر بلا بھاگے ہوئے کبھی کوئی یوں آواز دیتا سکول, سکول سے بچہ بھاگ جائے, جائے دے دے جا تو اس کو پکڑا جائے تو اس کا سلوک ساتھ ساتھ کیا کیا جاتا جا غلام جا بھاگ جائے جا جا تو اس کو کیسے آواز دی جاتی جو بھاگا ہوا ہے اس کو آواز دے رہا ہے یا انسان او بھاگے ہوئے انسان پلٹا اور کہیں پہ کوتلالی انسان یہ مر جانا انسان کتنا ناشکرا ہے تو, تو کیسی اس کی رحمتیں بندے کو پکارا جا رہا ہے تو انسان اگر ماضی کی طرف دیکھ لے پھر بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے اور اگر آگے ذرا دو قدم بڑھ کے دیکھ لے پھر بھی سے ہلیہ آ جائے کہا اس مالک کا در کیوں چھوڑ گیا ہے اللہ جی خالہ کا جس نے تجھے پیدا کر توجہ کیجیے جس ماں نے جنم دیا وہ تو گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہا وہ تو گوارا نہیں کرتی سارے کام چھوڑ کے پہلے دودھ دیتی ہے بیٹے کے لیے کسی گھر کے برتن مانجنے پڑے اس سے بھی گریز نہیں کرتی تو جو ستر ماؤ سے زیادہ پیار کرتا ہے ستر ماؤ کی زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کا شفقت کی نظر سے ایک ملقبہ دیکھ لینا ایک طرف تو وہ جب ماں گوارہ نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھو کر رہے تو مالک نے کیسے گوارہ کر لیا کہ میرا بندہ پورا مہینہ بھوکا رہے آؤ پھر ماں کی گود میں لے گئی ڈاکٹر نے تشخیص کی جو علاج تجویز کیا اس میں سیرپ کڑوا تھا بیٹا پیتا نہیں تھا ماں نے ہٹا لیا زبردستی منہ کھولا اور ہلکے میں کڑوا سیرپ کپکا رہی ہے بیٹا چیخ جو جو حلق سے نیچے سے اتر رہا ہے اطمینان ہے اس کے چہرے پہ کیا ماں صفاک ہو گئی ہے نہیں اس کی ममता چھن گئی ہے نہیں اس کی محبت کے جذبات سرد ہو گئے ہیں نہیں کیا اس کا پیار رخصت ہو گیا ہے نہیں وہ تو ایک آنسو بھی گواڑا نہیں کرتی تھی اور آج بیٹا رو رہا ہے اور ماں کے چہرے پہ اطمینان ہے تو غور کریں گے ماں جانتی ہے بیٹا نہیں جانتا ماں سمجھتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے لیکن نتیجہ شفا کی صورت میں ہوگا اس لیے مالک بھی نہیں چاہتا, چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا رہے, رہے لیکن اس, اس کے بجا باوجود, باوجود, باوجود کیوں چاہ ریا جا جا ریا لیا کون بندہ تکوے کا نور مل جائے گا دولت نصیب ہو جائے گی اب سوال یہ پیاسا رہنے سے تکوا ملتا تکوے کی دولت بھوک سے ملتی ہے تو آئیے شیخ فرید الدین سے پوچھتے اور اس سے قبل ایک اور بات طے کریں ہمارے دو دشمن جو ہمیں زیادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات کو شاہر محمد کر رہے ایک نفس, نفس اور, اور دوسرا شیطان بردتاً. اب نفس بڑا دشمن, دشمن دا دا ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے تو شیطان کو انسانوں کو گمرا کرتا ہے جب شیطان خود گمرا ہوا اس کو کس نے گمرا کیا اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی لے ڈوبا آنا خیر منہ جس نے اندر سے سر اٹھایا اور شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے ہمارے دو دشمن ہیں ایک نفس اور دوسرا شیطان اکیلی اور ناتوان جان دو دشمنوں کے نرغے میں لیکن ازا جا آرمدان سلسلت الشیاطین جب ماہ سیام آیا شیاطین جکڑ دیا گیا دو دشمن تھے ایک دشمن دیا گیا یہ جو مسجدوں کو پھاٹک کھل گئے اور قرآن کی تلاوت ہونے لگی یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہوا اور پھر بکنا ہو رہے ہیں یہ نفس کے موجود رہنے کی وجہ سے دو دشمن تھے ایک بند گیا دوسرا دشمن موجود ہے اب یہ نفس اس کو کس طرح رام کیا جائے گا چونکہ اگر نفس قابو میں اگیا تو شیطان کچھ نہیں کرے گا شیطان باہر کا چور ہے نفس اندر کا چور ہے ہمارے دیہاتوں میں جب کبھی چوری ہو جاتی ہے تو لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا بوڑھے ادمی بیٹھ جاتے ہیں دانشور لوگ لیکن ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ کوئی اندر کا بندہ بھیتی موجود ہے اتنی دیر تک چوری نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اندر کا banda موجود نہ ہو یہ شیطان اتنی دیر تک حملہ نہیں کر سکتا جب نفس ساتھ شامل نہیں ہوتا اب شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نفس کو قابل میں کر لیں تو شیطان چھٹ بھی گیا تو کچھ نہیں کر سکے گا اب نفس کا علاج کیسے ہوگا تو آئیے شیخ فرید الدیندتار کو پوچھ پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ شیخ فرید الدیندتار ہیں کون علامہ اقبال کے روحانی مرشد ملہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک شیر ان کے تعرف کے لئے پیش کرتا ہوں شیخ فرید الدین اتار کے بارے میں علامہ رومی لکھتے ہیں ہفت شہر عشق راہ اتار گشت ماہنوز اندر خمے یک پوچام عشق کے ساتوں شہر حضرت اتار بھوم چکے ہیں ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کی پہلی نکر پہ کھڑے ہیں یہ ملہ رومی کہہ رہے ہیں وہ شیخ فرید الدین اتار کہتے ہیں نفس نتوان کشت اللہ بازے چیز۔ بات دوئم یادگیرش اے عزیز خنجرِ خاموشی و شمشیرِ جو، تنہائی و ہو جو، کہا نفس نہیں مرتا، لیکن تین اصلے لے کے نفس پہ ٹوٹ پڑو گے تو نفس قابو میں آ جائے گا خنجر خاموشی ایک خاموشی کا خنجر دوسرا شمشیر جو بھوک کی تلوار تیسرا تیسرا نیزا تنہائی تنہائی کا نیزہ تو یہ اصلے ہیں اگر ان سے نفس پہ حملہ ہوں گے تو نفس قابو میں آئے گا تو جو بھوک ہے وہ نفس کو رام کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اے جوانوں کے گروہ تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے چونکہ روزے پاتے شاہبات ہیں تو بھوک سے پیاس سے نفس قابو میں آتا ہے اور دیکھا اپنے رمضان میں ایک دشمن بند گیا بھوک سے دوسرا دشمن تھوڑا سا دبا اور تصور کیا بیدار ہوا۔ دو بیر سخت گرمی پیاس کی شدت ٹھنڈا پانی موجود ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور بندہ پھر بھی نہیں پیتا کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسا پختہ عقیدہ ہے بلکہ غسل کرتا بھی احتیاط کرتا ہے کوئی ہلکا کوئی ہلکے سے نیچے ٹپک نہ جائے۔ وہ جو ڈٹ کے گنا کرتا تھا وہ اندر تنہائی میں ڈر رہا ہے یہ مالک پہ یقین و اظہار پیدا ہوا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اگر اس عقیدے کو اپنے اوپر ہم وارت کرتے تو گنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ساتوں دروازے بند تالے لگے ہوئے بت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا اور بولی ہے تالا اب تو آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہی عقیدہ کار فرما ہوا تو جیسے یوسف علیہ, علیہ السلام نے کہا کالا معاذ اللہ اللہ کی پناہ, اللہ پناہ تو تو اپنے بت کے آگے پردہ ڈال لیا, دا دا لیا دا اپنے خدا, دا خدا دا سے دا چھپ گئی میرا بھی بھی خدا تو ساتویں کوٹڑی میں بھی, بھی دیکھ رہا ہے سبحان اللہ اور اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ یہ یقین کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل بنا دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول متشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ زلہم اللہ تعالی فی زلے ہیں یووم الل لا زلہ اللہ ذلہ ہو۔ امامون عاد و شاب نشفی حیبات اللہ راجلن کلبہو واللہ کوم بال مساجر وراجل دات ہو امرتون ضاد و منص وجممال فقالہ یہ خاف اللہ راجلانے تہابہ ف اللہ اجتم آلے ہیں و متفرہ کا بصدق اعللے ہیں راجلون کاصددہ او کا بخاری میں بھی روایت مسلم میں بھی روایت نسائی میں بھی روایت حضور فرمایہ سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب, جب کوئی سایہ, سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اور قیامت کے دن, دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور سورج سوا میل پہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی اب رخ الٹا پھر سیدہ ہو جائے گا اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے پرسینے میں شراب نہ ہوگی ٹخنوں تک گھٹنوں تک کوئی کمر تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور یہ نشین وہ اس پسینے کی طرح کا نہیں ہوگا بلکہ علماء لکھتے ہیں امام ابن رجب حمبلی لکھا کہ اگر اس کا ایک کترہ اب زمین پہ ڈال دیا جائے اس کی بدبو سے انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ پھٹ جائے اور اس کی گرمی اور اس کی حدت کا عالم یہ ہے بہت پہاڑ, پہاڑ او کے اوپر اس کا ایک خطرہ رکھ دیا جائے تو بہت پہاڑ, پہاڑ پگھل جائے, جائے, جائے اس پسینے دن سے دن کی گرمی دن دن کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے اس پسینے میں شرابو ہوں گے لیکن فرمایا سات اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے کا سایہ عطا فرمائے گا وہ سات کون ہوں گے امام عادل حکمران جو حکمرانی بھی کرے اور عدل کے اصولوں کو بھی نہ چھوڑے اللہ حکبر امام دوسرا اللہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے کام تو بڑا مشکل ہے لیکن سنیے حضوراتے لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہوں. جب پنجوں میں طاقت نہ رہے دان ٹوٹ جائیں اس وقت بھیڑیا بھی تستی پکڑ لے تو کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ جوانی میں پیشانی سجدے میں رکھی جائے اور سبحان ربی العال کے نغمے لاپے جوانوں جوانی میں جو رونے کا مزہ ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے اقبال کہتا ہے رومی ہو راضی ہو اتار ہو کہ غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بےآہ سہر گاہی سہری کے خیر بڑھاپے میں بھی اگر اللہ تعالی توبہ کی توفیق عطا کر دے تو یہ بھی بڑی دولت ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں قبر میں ٹھانگے ہوتے ہیں لیکن گناہوں سے مسلسل باز نہیں آتے وہ کیا کہا میاں محمد بخشار پہ کھڑی نے بڑی سسلی اور پاکیزہ تنقید کی فرماتے ہیں ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تھے اڑ گیا لگتے رہا اجے بھی بدیوں باز نائم جیو مرد تلیرہ یا ایوہ الانسان ما غرقہ بے رب, بے رب بے کل کریم اگر بڑھاپے میں بھی مل جائے توفی کے توبہ تو یہ بھی بڑی دولت ہے انخواتین خاتمہ پہ لیکن جوانی کسی کو یہ دولت مل گئی تو بہت بڑی دولت فرمایا کلبہ بال مساجد وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے مسجد کی تعمیر کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا ہے کہ جلدی مسجد تعمیر کے مراحل سے گزر کے تکمیل تک پہنچے مسجد, مسجد کی آبادی کے ساتھ مسجد, مسجد, مسجد کی بہتری کے ساتھ تزیم کے ساتھ صفائی کے ساتھ、, ساتھ آرائش کے ساتھ, ساتھ، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں جس طرح ہے وہ مسجدوں میں ہی لگے رہتے ہیں ان کو ڈھونڈنا ہو تو مسجدوں میں ملیں گے فرمایا کبھی وہ بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جا ہے ہم تو انہیں مسیطڑ کہہ ہی دیتے ہیں اپنی زبان کے اندر سنو ای اس مسیطڑ کی شان, شان اللہ کے ابھی فرماتے ہیں قیامت سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے وہ آدمی جس کو کسی عورت نے داوتے گناہ اور وہ عورت معمولی نہیں تھی ذات ونسا بن حسن و جمال کی پیکر تھی اس کے ایک ایک عدا سے سودج طلوع سودج ہوتا تھا اس, اس کا حسن, حسن جو ہے, ہے وہ, وہ بہت زیادہ تھا اس نے اس نوجوان, نوجوان کو لبھانا چاہا اور دعوتِ گناہ دی اس نوجوان نے آگے نانانانانانان سے کیا کہا فقال إِنِّي أَخْخَافُ اللَّهِ کہا تیری بات کیسے, کیسے مانو مجھے اللہ سے ڈر نگتا ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے یہ کہہ کے پچھتے ہوئے دے دے دے دے حسن کی پیشکش پیش پیش پیش پیش کو ٹھکرا دیا, دیا, دیا, دیا حضور فرماتے جب جب قیامت, قیامت کے دن, دن کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن, دن, دن اس شخص کو اللہ, اللہ اپنی عشق عشق سایہ نصیب یہ بات, بات چھوٹی نہیں ہے حضرت رحمتہ کے اندر واقعہ بیان کیا ہے ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا تھا بڑا خوبصورت تکوے کے نور سے بھی مالا مال تھا اللہ کا ولی تھا ایک عورت آئی اس کا منمونا چہرہ دیکھا فریفتا ہوگی ضرورت سے زیادہ اس نے کپڑا خرید لیا گٹری بھاری ہو گئی مال کے دکان سے کہا اس نوجوان کو کہو کہ میرے ساتھ یہ گھر میرا سامان چھوڑ آئے دکان لالچ میں آ گیا نوجوان کو ساتھ بھیج دی دیا جب گھر داخل ہوئی نوجوان اندر گیا اس نے پیچھے سے دروازہ مکمل کر دیا ہیاسوس لباس بھی اتارا اور اس کو داوتے گنا دینے لگی وہ کہتا تھا خاف اللہ میں تیری بات کیسے مانوں میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے میں ڈرتا ہوں میں کیا جواب دوں گا اپنے نے ہر ہیلا کیا ہر جتن کیا لیکن وہ پگلی نہیں جانتی تھی کہ نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا وہ صرف حسین ہی نہیں تھا اللہ کا ولی بھی اس نے کوشش کی محنت کی لیکن وہ ہر جال سے بچ نکلا اس کے دل میں خیال آیا شیطان کا یہ روپ بڑا سخت روپ ہے حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ کو تعبیر وقت آخر آیا ان کا انکھوں سے نابینے تھے 80, 80 سال, سال کی قریب عمر اور ایک اور شخص حال پوچھنے آیا دوست, دوست بلد کہا سید ابن المسید سناؤ بلد کیا حال بلد ہے کہا اللہ کا شکر ہے شیطان بلد جس روپ میں مرضی aaye میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن اگر عورت کے روپ میں آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا یہ اس شخص کی بات ہے جو انکھوں سے نابینے اسی سال کی عمر ہے تابعی رسول ہے اور تین دن تک گنبد خضرہ کے پاس بیٹھ کے حضور الاسلام کے گنبد سے نماز کی आवाजें سنتا رہا میں اور آپ کون ہوں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں اس جال میں پھنس نہ جاؤں ذہن میں ترکیب و یصورت کو کہا کہ تو اجازت دے میں زیادہ بات کون سے نہ ہوا اس نے کہا چلے جاؤ باہر بےتابا نہ وہ انتظار کرنے لگی اس نے ہاتھوں پہ پخانہ کر کے پورے بدن پر مل لیا جب باہر نکلا تو بدبو اٹھ رہی تھی عورت نے دروازے کھول دیے تو پاگل ہے مجنون ہے میں تیرے اوپر مڑ مٹی تو تو تو تواسنی اکلی ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا شکر میرا بدن گندہ ہو گیا لیکن کائنات کا سب سے ہے جو جنسی سے محفوظ لیکن اگر باطن کی گندگی لگ جاتی تو پھر کیا بنتا باہر جا کے چشمہ تھا امام یاقی لکھتے ہیں وہاں جا کے اس نوجوان نے غسل کیا اور پھر جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے و امبر کی خوشبو آیا کرتی تھی اور جب, اور جب وہ, وہ مر گیا, گیا لوگوں, لوگوں نے دفن, دفن کیا اس کی قبر کی مٹی, مٹی سے بھی خوشبو آیا جی ہے اللہ, اللہ ہو اللہ, اللہ, اللہ ہو یار جی جی تو روزہ جی روزہ یہ تصور دیتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے کاش کم اس کو اپنے اوپر عادت کر دیں پانی نہیں پیتے اللہ دے کر کھانا نہیں کھاتے اللہ دے کر جب رشوت لیتے اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا جب آنکھ بھٹکتی اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے سیاہ پہاڑی سلسلہ ہے ان پہاڑوں کے جڑوں کے اندر ایک گہرا گار ہے اس گار میں چوٹی کا سلاخ ہے اس میں کالے رنگ کی چوٹی چلتی ہے تمہارے رب کا یہ دعوی نہیں کہ میں صرف چوٹی کو دیکھتا ہوں نہیں کالی رات کے اندھیرے میں شبول کی سیاہ پہاڑی سلسلے کی جڑوں میں جو گہرا ہے اس میں چوٹی کی سوراخ ہے اور چلتی ہے اس کے پاؤں سے سینا سنگ کے اوپر پتھر کے اوپر جو ننی لکیر بنتی ہے جس کو کسی خود سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تمہارا رب اس لکیر کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے تو کیا وہ ذہن میں پیدا ہونے والے भाँ خیالوں سے غاقل ہے وہ ہر شیئے کو دیکھتا ہے اس کی نظروں سے کوئی شیئے پوشیدہ نہیں چشم تو بھی نندائے ما فصدور اکوال کہتا ہے تیری نگاہ تو سینوں کے راز بھی جانتی ہے تو ہم اس قدا سے سن سکتے چھپ سکتے ہیں وہ ہر شیئے کو دیکھ رہا ہے تو یہ تصور کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیتا ہے تو وہ مالک جو کھانا کھانے لگے پانی پینے لگے تو دیکھتا ہے چوری کریں تو پھر بھی دیکھتا ہے نظر تو پھر بھی دیکھتا ہے اور جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے آؤ اس تصور کو پختہ کر لیں اور اپنے اوپر کاری کر لیں اور یہی اولیاء کا پیغام ہے اللہ مجھے آپ کو توحفی کے عمل نصیب فرمائے حضور کی محبتوں کا اصیر بنائے اور روزے روزہ رمضان کی جو, جو اس کا فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی توفی کا نیکا کر دے کارِ ما آخر شدو، آخر ذمہ کارِ نشد، کے ما غبارِ، کوچائِ یارِ نشد، وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين